میرا دل میری جان رے والے میرا دل میری جان <میرا> بھاری دے Hey. جگہ ہے ایک بار دیکھیں دو بار دیکھیں ہزار بار دیکھیں دیکھنے کے بعد پھر یہ دل سے صدا آتی ہے کہ پھر تمنا زیارت نے کیا دل پھر تمنا ن... Oh, no, oh, no, no. مدینے مدینے مدینے مدینے مدینے کیا بات ہے کیا بات ہے پریشانیاں ہیں دکھ ہیں بے قراری ہے رنج ہے اگر آپ اضطراب طبیعت میں محسوس کرتے ہیں تو یقین جانئے سرکار کے قدموں میں پہنچ جائیے تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے پریشان ہے نا تو پہنچ جائیں وہاں پر کیونکہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی تو رحمت ہے عام مدینے آپ پریشان ہیں خوشی چاہتے ہیں غمگین غمگین غم کی فضاؤں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں شاعر لکھتا ہے نا گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو سارے سے کی گلیوں میں ہے بات ہو سکتا ہے کہ وہ تو نہ سمجھے جو آج تک مدینہ منورہ نہیں پہنچا لیکن جس نے مدینہ دیکھا ہے نا اور واقعی عشق کی آنکھوں سے دیکھا ہے اس سے کہ جو سکون جو راحت قلب میں جو اطمینان آقا کے قدموں میں پہنچ کر ملتا ہے یہ یہ الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا یہ کسی کتاب میں تحریر بھی نہیں کیا جا سکتا کبھی بس سرکار کے قدموں میں آقا کا غلام بیٹھا ہونا پھر اس سے پوچھو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے کیا دنیا کا کوئی غم ہے کیا کوئی پریشانی یاد آ رہی ہے بس کچھ یاد نہیں رہتا آکا کے قدموں میں بیٹھ کر انسان دنیا کو بھول جاتا ہے اور سکون کلب اطمینان اترتا ہے اللہ ان کیفیات کی سے ہمیں بار بار گزرنا نسب